جام نے بسنے والے حکومت شامل ہوگی اس کو جزیا کہتے ہیں پہلے یہ بتایا جا چکا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی بڑی جنگ کے موقع کے اوپر لشکر کا ایک دستہ آپ نے دوسری طرف روانہ کر دیا کہ جاؤ فلا بستی کی طرف اس کو پتہ کرنے کے لیے تو ایسے ہی غزل تبو کے موقع پر سبو کے قریب ایک بستی تھی دومت الجل کے نام سے جہاں کا بادشاہ تھا وہ کئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سر کی زگی میں تقریباً چار سو اپرادھ کا دستہ بھیجا تھا اور آپ نے پہلے بتا دیا تھا کہ تم اسے وحشی گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے وہ شکار کا دلدادہ تھا خیر خریدنے ولد گئے تو اتفاق ایسا ہوا کہ چاندنی رات تھی اور چھت پر اقدی اور اس کی بیوی دونوں بیٹھے ہوئے تھے ایک جنگلی گائے آئی اور قلعہ کے دروازے پر سینگ رگڑنے لگی تو بیوی نے متوجہ کیا کہ دیکھ نہیں رہے وہ فوراً وہ تیاری کر کے قلعہ سے نیچے اتر آیا اپنے اور گھر کے لوگوں کو اپنے ایک بھائی حسان کو ساتھ لے کر کے اور پھر جب وہ نیچے آیا تو حضرت خالد نے ولید کے لشکر سے مدھیڑ ہوئی دور وہ کو گرفتار کر لیا لیکن حسان نے اپنے اوپر قابو نہیں دیا لڑائی پر آمادہ ہوا مارا گیا آسراسر نے فرمایا تھا کہ وہ پر اگر قابو پانا تو اس کو میرے پاس لانا قتل نہ کرنا ہاں اگر مزاحمت کرے گا تو اس صورت میں قتل کر دینا لیکن خیر وہ قابو میں آ گیا آنے کے لیے تیار ہو گیا آپ کی خدمت میں اور پھر آپ نے اس سے مطالعہ کی وہ جزیہ دینے پر راضی ہوا اسی کا بیان ہے اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا تو محمد امن صحاف آصف امن عمر سے اور آصف ابن عمر انس ابن مالک سے روایت کرتے ہیں دوسرے محمد ابن صاحب عثمان ابن ابی سلمان سے بھی روایت کرتے ہیں سند میں دیکھیں ان محمد ابن صحاف ان آصف ابن عمرا ان انس ابن مالک تو انس ابن مالک تو صحابی ہیں کہ محمد ابن صاحب عاطم ابن عمر سے اور ابن عمر صحابی رسول انط ابن مالک سے اور انت ابن مالک پھر نبی علیہ السلام تو یہ, یہ تو مصند ہے دوسرے محمد ابن صاحب عثمان ابن عبی سلیمان تابعی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایسا کیا تو دیکھا تھا تو تابعی ہے نا یہ دوسری صنعت کیا ہوئی ہے مرسل ہوئی نبی علیہ السلام نے خالد نے ولید کو وہ قیدر دوما کے پاس کی طرف روانہ کیا آپ کے حکم کے مطابق ان لوگوں نے یعنی خالد نے ولید اور ان کے ساتھی صحابہ نے وہ قیدر کو پکڑ لیا اس کو آپ کے پاس لے کر کیا آئے پہاقہ نہ لہو دماؤ آپ نے اس کے خون کو معاف کیا اور اسے جزیا پر مصالحت کر لی پڑھیے حضرت ماں سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب ان کو یمن بھیجا یعنی وہاں کا حاکم بنا کر کے تو ان کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ ہر بالغ سے لیا کریں گے یعنی جزیہ ایک دینار یا اس کی قیمت کے برابر معافری معافری کیا ہے کوئی رابی تفصیل کرے سیاب التون بلیہمن سمجھے نا یہ معافی کی تفصیل ہے کہ یہ یمن میں بننے جانے والے کپڑے تو یہ مدرد فی آخری متن کہا جائے گا اب رہی بات کہ جزیا کی مقدار کے بارے میں کہ آپ نے یہ پرما کہ ہر بال سے ایک دن آ لیا کریں گے تو یہ ان لوگوں کے کمزور اقتصادی حالت کی بنا پر آپ نے یہ کیا تھا اس میں پیار ہے ہنفیہ کا مذہب یہ ہے کی مالدار سے اڑتالیس درہم سالانہ چار درہم ماہانہ متوسط درجہ کے آدمی سے چوبیس درہم سالانہ اور چھ درہم ماہانہ نہیں دو درہم ماہانہ اور کمزور اور غریب آدمی سے صرف بارہ دن ہم سالانہ ایک دن ہم مہانا پڑیے ان النبي الله عليه وسلم قال لما سيروا مناهج قال الله له هذا الحديث من ترون وما حضرت علی نے فرمایا ل ان بقیتو لسارا بنی تغلب اگر میں زندہ رہا بنو تغلب کے نصارہ کے واسطے لنر مکاتی تو ان میں لڑنے کے قابل افراد یعنی جوان مردوں کو قتل کروں گا والا اص جی انت ضروری تھا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کروں گا کیوں اس لیے کہ انہوں نے عہد سیکھنے کی کیا سیکھنے کی وہ اتنی قطب الکتاب بین ہوں و بین النبی صلی اس لیے کہ میں نے خود ان کے اور نبی علیہ السلام کے درمیان معاہدے کی تحریر لکھی تھی آپ نے مجھ سے لکھوایا تھا کہ کی وہ اپنے بیٹوں کو نصرانی نہیں بنائیں گے اللہ یونس سرو اب اپنے بیٹوں کو نصرانی نہیں بنائیں گے لیکن انہوں نے اس عہد کو توڑا اور اپنے بیٹوں کو نصرانی بنایا اس وجہ سے میں لاس مقاتل تھا و لاسبی انریتہ تالا ابوداؤ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اور نصارہ بنو تغلب کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا تھا معاہدہ ہوا تھا ابو کار ابو ابوداؤد کہتے ہیں حاد حدیث منکر یہ حدیث منکر ہے وہ بالاغانی ان احمدا ان نانا یون کی روح حضر حدیث اور مجھے احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ وہ اس حدیث پر بہت سخت نقیل کرتے تھے اور بعض لوگوں کے نزدیک یہ متروک کے مشابہ ہیں اور لوگوں نے عبد ابن سرد میں عبد الرحمٰن ابن حانی ہے عبدالرحمان ابن حانی کی اس حدیث کا انکار کیا ہے اعلی ابو علی امام ابو ابوداؤد کے شاگرد ابو علی لول ابو علی لول نے کہا کہ والم یک را ابو داؤد فی الضانی ابو ابود نے دوسری پیشی میں اس حدیث کو لوگوں کے سامنے نہیں پڑھا یعنی امام ابو ابوداؤد نے جب اپنی یہ سنن لکھی جس کو سونن ابوداؤد کہتے ہیں تو اپنے شاگردوں کے سامنے اس کو سنایا اور اس کے بعد پھر جو کچھ ضرورت رہی ہوگی تصح کی تو دوبارہ سنایا لیکن جب دوبارہ سنایا تو یہ حدیث نہیں پڑھی اس کا مطلب کہ اپنے سنن سے انہوں نے نکال دیا تو یہ ہے اس حدیث کی حالت گئے نا اب اگلی جو حدیث ہے وہ واقع کے مطابق ہے پڑھیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول وسلم نے نظران کے رہنے والے نصارا سے مصالحات کی تھی مقدار مسالحات کیا تھی اللہ الف التی دو ہزار سالانہ دو ہزار جوڑوں پر دو قسطوں میں فی سفارا نصف یعنی ایک ہزار جوڑے تو دیں گے ماہ سفر میں وہ نصف ہی رجبا اور نصف یعنی ایک ہزار جوڑے رجب میں جو ادو نہا الل مسلم جس کو وہ مسلمانوں کو دیتے رہیں گے وہ آریت سلاسی نران تیسری سطر کے شروع میں انکار بالیمن یمن ذات و ذات وغری اور آریتن کا عزم ہو رہا ہے الفے پر الا الفے الطن و آریت سلاطین دینا اور اگر یمن کے اندر لڑائی ہوئی نقض عہد والی کہ جنہوں نے معاہدہ کر رکھا ہے انہوں نے عہد تو عہد شکنی کی تو تیس زیرا اور تیس گھوڑے تیس اونٹ اور ہتھیار کے اقسام میں سے ہر قسم کے تیس ہتھیاروں پر سلاح کی جس کے ذریعے مسلمان لڑیں گے اہر سکنی کرنے والوں سے ول مسلموں نہ اور مسلمان ان آریتی چیزوں کے ضامن ہوں گے یہاں تک کی لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد یہ ساری چیزیں انہیں واپس کر دیں گے اور مسالحات کس بات پر ہوئی دو ہزار جوڑوں کے او اور ضرورت پڑنے پر اتنی چیزیں عریت میں دینے کہ ایوش کس چیز پر مسالات ہوئی اس شرط پر لاتو دما ل نہ تو ان کا کوئی گرجا گھر منہدم کیا جائے گا والا یوغ اور نہ ان کا کوئی پادری نکالا جائے گا والا یوگ تنو اور نہ انہیں ان کے دین سے ہٹایا جائے گا معلوم یوہ دسو حد جب تک کہ وہ کسی واقعے کا ارتقاب نہ کریں یعنی نقص عہد نہ کریں جب تک وہ سود نہ کھائیں قال اسماعیل حدیث کی سند میں یہ ہاں اسماعیل کہتے ہیں فقد کل الربا انہوں نے سود لینا شروع کر دیا تو نب عائد ہو گیا نہیں ہو گیا معاہدہ ٹوٹ گیا پڑیے مجور دیکھیے مشرقی نے اہل کتاب یہود اور نسارا ان سے تو بالاتفاق اتفاق لیا جائے گا اگر دار السلام کے شہری بن کر رہنا چاہتے ہیں اب یہ جو مجوس ہیں آتش پرست مجوس آتش پرست ہیں آگ کی پوجا کرنے والے یہ دو اصل مانتے ہیں نور اور ظلمت اسی نور کو خالقِ خیر کہتے ہیں اور اسی کو یزدہ کہتے ہیں اور ظلمت کو خالقِ شر کہتے ہیں اور اسی کو احرمن کہتے ہیں سمجھ گئے نا تو یہ مشرق تو ہوئے کہ یزدہ یعنی اللہ کے ساتھ یا رحمان کے ساتھ آہرمن یعنی شیطان کو بھی شریک کیا خالقیت میں جس کو وہ یداں کہتے ہیں خالق خیر وہ تو وہی اللہ ہے رحمان ہے اور جس کو یہ احرمن کہتے ہیں خالق شر وہ کون ہے شیطان ہے تو صفت خالقیت کے اندر یداں یعنی اللہ تعالی کے ساتھ شیطان اور احرمن کو شریک کیا تو مشرق ہوئے نہیں لیکن اہل کتاب نہیں ہے تو اس اعتبار سے جزیا تو لگایا جاتا مشتقین اہل کتاب پر اور یہ اہل کتاب نہیں ہے پھر ان پر کیسے جزیا مقرر ہوگا حدیث میں جواب ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ ان اہلا فارسا لمبا ماتا نہ جب فارس والوں کا نبی مر گیا تو کاتا والا ہوں ابلیسو المجوسیتا تو ابلیس نے ان کے لیے مجوسیت ٹھہرائی کہ اس نبی کی عبادت کا راستہ ان کو دکھا دیا تو استعمال کیا ہے لما ماتا نبی یو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں نہ صحیح لیکن پہلے وہ نبی مانتے تھے سمجھے نا وہ نبوت کو اور نبی کو مانتے تھے تو اپنی ابتدائی حالت کے اعتبار سے وہ اہل کتاب ہوئے بعد میں سرک میں مبتلا ہوئے تو مشرقین اہل کتاب میں یہ بھی داخل ہو گئے ابتدائی حالت کے اعتبار سے اس وجہ سے ان پر بھی جزیا مقرر کیا جائے گا قالي ربي ما ركت سنا مقتدر قال فيا نعلم بكينال سنيا لا تتكوا عليك يا وهو عداه تحكي امرنا وفي وأنهوه مع الزمد ففضلنا مئة من ثلاثة سراب وقصطنا بين كتابه كتير. من المليوط ورريمه في كتاب الله تعالى وقناع المعام الكثيرا وداعهم وعرض الصيف على طهنه فأكاد هو لم يذبنه وأصغر وقرب جمع ضضل أو ضغتين من الظريفين ولم يكن حتى جهد الرحمن وعود حسن رسول الله وعليه وعليه وعليه وعليه أفضلنا من مليوط امر ابن دینار نے بجالا کو امر ابن اوس اور ابو شاہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا الا بجالا نے کہا کنتو کاتبن جز ابن معاویہ امل ام اہنف ابن قیسن میں اہنف ابن قیس کے چچا جج ابن معاویہ کا منشی تھا بجالا کہتے ہیں کہ میں منشی تھا جج ابن معاویہ کا جو آنف ابن قیس کے چچا تھے کتاب و عمارہ قبل مؤ ہی بصنتی تو اسی زمانے میں ہمارے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریر آئی ان کے مرنے سے ایک سال پہلے کیا تھا تحریر میں الو کلّاہ ہر جادوگر کو قتل کر دینا و فرقو بین کلی دی محرم منل مجوسی اور مجوس کے ہر دو رحم محرم کے درمیان تفریق کر دینا مجوس مہارن سے نکاح کو جائز سمجھتے تھے بلکہ ماہرن مثلاً بہن بیٹی سے نکاح کرنا ان میں رائج تھا تو حضرت عمر نے یہ حکم دیا کہ اگر ایسے میاں بیوی پاؤ جو آپس میں دی رحم محرم یعنی باپ بیٹی ہیں یا بھائی بہن ہیں تو ان میں تفریق کر دینا حالانکہ جو جزیہ دے کر کے اسلامی حکومت میں رہتے ہیں ان کو مذہبی آزادی ہے لیکن کوئی ایسی بات کہ جو انسانیت کے بھی خلاف ہو اخلاق کے بھی خلاف ہو اور بے حیائی کے زمرے میں آتا ہو بھلے ان کے مذہب میں ہو لیکن اس کی اجازت نہیں دی جائے گی ون ہاؤ ہوم ان دم زماں اور انہیں زم زما سے روکنا یہ زمزما کیا چیز ہے زمزم کا پانی یہ جب کھانا کھاتے تھے اجتماعی تو کھانے کے دوران منہ بند کر کے وہ ناک سے ایک خاص قسم کی آواز نکالتے تھے جس کو وہ آپس میں سمجھتے تھے سمجھے کھانے کے دوران یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کے ناک سے ایک خاص قسم کی آواز نکالتے تھے سر بدل بدل کر کے جس کو وہ سمجھتے تھے اسی کو زمزما کہتے ہیں اور انہیں روکنا زمزما سے تو حضرت بدالا فرماتے ہیں پکاتل ہم لوگوں نے ایک ہی دن میں قتل نافی یومن سال کی جمع ہم لوگوں نے ایک ہی دن میں تین جادو گرنیوں کو قتل کیا وفر رکھنا بین کلر مجوسی و حریم ہی فی کتاب اللہ تعالی اور ہم نے تفریق کرائی مجوس کے ہر مرد اور اس کی زیرحم محرم اور اس کے اس رشتہ دار کے درمیان جو محرم ہے اللہ کی کتاب میں اب تیسری چیز رہ گی کہ دم زمان سے کیسے روکے کہتے ہیں وسانہ اتآمن کثیرن اور حضرت بجالا نے بہت سارا کھانا تیار کروایا پد آ ہوں ان مجوس کو کھانے کی دعوت دی آ کھانے بیٹھ گئے فع رزت سعفہ علا حضرت بجالا نے تلوار اپنی ران پر ارض میں رکھ لی تلوار لے کر بیٹھ گئے کہ جہاں گنگنائے ماروں گا فلو جان انہوں نے کھانا کھایا والم یو دم زم اور زمزما نہیں کیا کہا ہے تلوار جو رکھی ہوئی ہے و الق اس زمزمی کی ان کے ہاں اتنی اہمیت تھی جیسے آپ کھانے کے دوران سبحان اللہ الحمدللہ للہ لکم, لکم پر پڑھتے ہیں نا وہ ایسے وہ زمزمہ کرتے تھے ناک سے آوازیں نکالتے تھے تو اجازت حاصل کرنے کے لیے القع وقرا بغلین او بَغْلَتَيْنِ منر ورق انہوں نے ایک خچر یا دو خط کے بوجھ کے برابر چاندی پیش کی کہ یہ لے لو ہمیں زمزمہ کی اجازت دے دو کھانا ہی نیچے اتر رہا ہے لیکن خضر بدال نے قبول نہیں کیا ولم یقن عمر افضل جزیات مینر مجوز حضرت عمر رضی اللہ تعالی ہوں مجوز سے جزیہ نہیں لیا کرتے تھے ح شہیدہ عب الرحمن ابن اوفین اللہ رسول اللہ شاہ اخذ ان مجوس سے یہاں تک کہ صحابی رسول حضرت عبد عبدالرحمٰن ابن اعف نے اس بات کی شہادت دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذریعہ لیا تھا حجر کے مجوس سے حجر جو ہے یمن کے اندر ایک جگہ کا نام ہے وہ جہاں کے مٹی کے جو ہے مٹکے یہ مٹکا جو ہے کیا ہے یہ مخ ہے مٹی کا سمجھ مٹ کا گھاڑا تو مٹ جو ہے یہ مٹی کا مکھپ ہے مٹ کا یعنی مٹی کا ہاں عید آباد اگر ماں کلین وہاں پڑھاؤ گے نا تھا میں پڑھیے قول ديغار حدثنا محمد بن اسيد الياب يقال قال حدثنا ابن ابي قال حقا ما دارو من آل باكر وادعيني درجه عند الله وعلى رسول الله صلى ما قال الله رسوله في قول مجوسی کی ایک ساخ ہے اشب مجوسی کی ایک شاخ کیا ہے اشبد اشب یہ اسب جو ہے یہ اصل میں اصپ اشپ فارسی میں کہتے ہیں گھوڑے کو تو اصبد گھوڑا پرس یہ لوگ گھوڑے کی عبادت کرتے تھے یہ لوگ گھوڑے کی عبادت کرتے تھے مجوسی یہ بھی حضرت عباس فرماتے ہیں کہ بحرین کے رہنے والوں میں سے ایک اسبزی شخص آیا جو دراصل حجر کے رہنے والے مجوس ہیں ایک اسبزی شخص جو بحرین کا رہنے والا تھا حالانکہ یہ لوگ دراصل حضر کے رہنے والے مجوس ہیں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے پاس آیا فاماک اند ہو آپ کے پاس تھوڑی دیر ٹھہرا سما خارا جا. پھر چلا گیا باہر نکل گیا فس... کیونکہ آپ کے پاس تنہائی میں تھا پسا میں نے اس سے پوچھا ماں قد اللہ و رسول ہوں پی کم اللہ اور رسول نے تم لوگوں کے بارے میں کیا فیصلہ کیا تالا اس نے کہا شروم برا ہے یعنی آپ نے جو فیصلہ کیا ہمارے بارے میں وہ برا ہے پل حضرت اضاف فرماتے ہیں میں نے کہا ماں چپ سمجھیں جیسے آپ نے پڑھا ہوگا سین سواد ہا کیا مانا اس کے خت سکوتم ماں ویسے موپ ما چپ کیا میں نے نے ڈانٹا چپ اللہ کے رسول جو برا فیصلہ کر سکتے ہیں اللہ کے رسول کے فیصلے کو برا کہا جاتا ہے چپ ایک معنی یہ دوسرے یہ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ماہ جو ہے یہ ماہ ما ہوا کا مخپف ماہ ہوا کا مخف تو جب اس نے کہا کہ برا فیصلہ کیا تو میں نے کہا کیا کالا تب اس نے کہا الاسلام ابل قتل اسلام یا قتل یعنی آپ نے فرمایا یا تو مسلمان ہو جاؤ یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ وہ ان پر یہ نہیں کہا کہ تم اپنے مذہب پر رہتے ہوئے جزیا ادا کرو یہ نہیں کہا کہ تم اپنے مذہب پر رہتے ہوئے جزیا ادا کرو دارال اسلام میں رہنا. تو اس اصبزی کی جو دراصل ماجوسی ہے اس کی روایت سے کیا معلوم ہوا کہ آپ نے مجوس کے اوپر جزیا مقرر نہیں کیا تھا سمجھ گئے نا حضرت عباس فرماتے ہیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ تو مجوسی کا بیان تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ان پر جزیا مقرر نہیں کیا اور عبد الرحمٰن ابن آف اس کے خلاف کہتے ہیں اب تم ہی فیصلہ کرو مجوسی کی بات مانو گے یا صحابی رسول کی بات مانو گے یہ دکھرانا چاہتے ہیں وہ تو مجوسی کا بیان تھا اسبدی کا کہ آپ نے جو ہے ہم لوگوں کے بارے میں کہا یا تو مسلمان ہو جاؤ یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ یہ نہیں کہا کہ جزیا دے کر کے دارالسلام میں رہو یہ نہیں کہا تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ان کا جزیا نہیں مقرر کیا تھا لیکن صحابی رسول حضرت الرحمان ابن او فرماتے ہیں کہ قابیلہ منہم الجیا یا صحم نے ان سے جزیہ قبول کیا اعلی ابن عباس ابن عباس فرماتے ہیں قبول عبدالرحمان تو لوگوں نے عبد الرحمٰن کے قول کو لیا اور مجود سے جزیا قبول کیا وہ تارکو ماں سمی تو انا من السبی اور اس بات کو چھوڑ دیا جس کو میں نے اکبز اس مجوسی سے سنا تھا بس بھائی چلو دعا کر دو سنت سارا امتحان کے بعد درخواست دو تعلیمات میں صنعت مل جائے گی اب امتحان سے پہلے صنعت نہیں ملتی ہے بھائی یہ پورے سال کتاب پڑھائی جاتی ہے اجازت دینے کے لیے اگر آپ صنعت کا تو یہی مطلب ہے نا کہ میری صنعت سے آپ کو پڑھانے کی اجازت ہے یہی تو مطلب ہوتا ہے نا تو اجازت نہ دینے ہوتی پڑھاتے کیوں اب صنعت کی جب سے کسی زمانے میں اہمیت تھی جب کتابیں نہیں چھپی تھیں اب چھپ جانے کے بعد پھر صنعت کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے ویسے میں نے یہ کتاب مولانا بلال اسہر صاحب استاد دارم کے والد حضرت مولانا عبدالحد صاحب رحمت اللہ علیہ سے پڑھی ہے انہوں نے مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری رحمت اللہ علیہ سے پڑھی ہے اب مولانا مرتضیٰ حسن رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات نہیں ہوئی کہ ان سے پوچھتا آپ نے کس سے پڑھی بہرحال <laughs> <laughs> جو بھی میری صنعت ہے میری طرف سے آپ کو اس کتاب کی روایت کی اجازت مدعا کر لیجیے وقت کم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محدود علی سیدنا مولانا وسلم وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسانہ و فل آفرتی حسانہ عذاب النار ربنا فلنا ولی فواندین الذین سبقونا بلیمان ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نس ال کا موجبات رحمتی کا واضح امام فرقی کا ولغنی ون کلن النا ضمن اللہ و فرتا ولا ہم اللہ فرضہ ولا حاجت ول آفرہ اللہ اللہم اکفنا بحلالکا عن حرامکا وآبننا بفضلکا ام من سواك اللہم اعود بکا من البخل والجمن وغلب وغلبت الدین وقہر الرجال اللہم اینی اعود بکا من الحمی والخدن والبخل والجمن وغلبت الدین وقہر الرجال اللہم انا نسألوک علما ناسیا وعملا صالحا ود متقبر ورثََََََ واسن بنس اللہ نہ اللہ ہم سب کے گناہوں كو معاف فرما یا اللہ ہمارے سرائير قبائر سب کو معاف فرما یا اللہ يا اللہ اپنى رحمت کا مستحق بنانے والے اعمال کی ہمیں توفيق عطا فرما یا اللہ اپنے غذب کا يا اللہ اپنے غذب كا مستحق بنانے والے اعمال سے ہمیں بچنے کی توفيق عطا فرما یا اللہ ہمارے پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جو قرض میں ڈوبے انہیں قرض نجات عطا فرما یا اللہ ہمیں علم مقبول عطا فرما یا اللہ یا اللہ ہم علم دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے والدین کو جدائے خیر عطا فرما یا اللہ ہمارے والدین کو جدائے خیر عطا فرما جنہوں نے ہمیں علم دین کی تحصیل میں لگایا یا اللہ یا اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما جن لوگوں نے جو کچھ بھی دعا کرنے کے لیے پرسی لکھی ہے یا جن کے دلوں کے اندر ہیں ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما یا اللہ اس ادارے کی حفاظت فرما یا اللہ جتنے بھی دینی مدارس ہیں مساجد ہیں یا اللہ اور جو اسلامی شاعر ہیں ان سب کی تو حفاظت فرما عالم اسلام کی حفاظت فرما خاص سے حرمین شریفیں کی تو حفاظت فرما یا اللہ مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہے یا اللہ ظالموں کے ظلم سے ان کو نجات عطا فرما یا اللہ اگر ظالموں کی ہدایت مقدر ہے یا اللہ تو ہدایت نصیب فرما نہیں تو ان کے شرط سے یا اللہ زمین کو تو پاک صاف فرما یا اللہ یا اللہ ہمارے علم کو قبول فرما ہم اخلاص سے عمل عطا فرما یا اللہ اپنے اور اپنے حبیب پاکل کے مرضیات پر چڑھنی توفیق عطا فرما یا اللہ جن اس کے واسطے سے یا اللہ جن اصلاف کے واسطے سے جن علم اور محدثین اور فقاہ کے واسطے سے یہ علم ہم تک پہنچا ہے یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے یا اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما یا اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما ربنا تقبل منا ان کنس سمی العلیم و صبح علینہ القانس طاب الرحیم سبحان رب العزت عمائ سکون وسلام سلام المرسلیم والحمد الحمد اللہ رب عالم مشاعرے میں اصل میں ہوتا ہی ہے کہ چاہے جتنا مشہور قاری ہو اگر آواز نہیں ہے تو کوئی نہیں سنتا جزری اور شاطبی بھی اگر آ جائیں گے تو وہ بھی مجبور اگر آواز نہیں ہے تو وہ بھی ایک آدھ آئے پڑھ کر صدق اللہ علی العظیم کہہ کر, کر اٹھ جائیں گے مشاعروں میں بھی ہے میر اور غالب بھی اگر آ جائیں آواز نہیں ہے تو ناممکن ہے کہ وہ مکتا تک پہنچے ایک ہی دو شیر پڑھ کر کے چلے جائیں گے تو لیکن اب اگر آواز نہیں ہے کوئی شاید جو اسٹیج کے اوپر آ کر کے پڑھتا ہے تو بس شور مچنا شروع ہو جاتا ہے لیکن وہ اپنی بیاس کو دیکھتا ہے اور خدا تو دیکھتا نہیں چہرہ دیکھیں آواز ہی سنتا شور وہ سمجھتا ہے کہ یہ داد دے رہے اس کو یہ دھوکا ہوتا ہے تو ایسے شاہ صاحب اب شور ہو رہا ہے لیکن ہاں سنیے سنیے اور ورق بے ورق الٹتے چلے جا رہے ہیں وہ رو کر کے ایک آدمی ایک موٹا سا آسا لے کر کے اس کے آگے گھومنے لگا گور گور کر یوں دیکھنے لگا شاہد صاحب کو اور جو شاہد صاحب کی نظر پڑی تب انہیں ساس کا ماحول خراب ہے جھٹ سے جو ہے وہ کاپی بند کرنے لگے تو اس نے کہا کہ تم پڑھو تم نہیں ڈرو میں تو اس کو تلاش کر رہا ہوں جو تم کو لے کر کے آیا ہے تو بھائی یہ سمجھ گئے نا ابھی اتاء اللہ افرار کر رہا ہے تو میں نہیں جو ہے کچھ جو ہے سنانا چاہتا ورنہ بےچارے کی جان خطرے میں آ آپ لوگ پڑھیں میں لوگوں کو جو کرنا چاہوں گا آپ سے تمہارا جو مجھ سے کیا میں کوئی جو ہے شاید ہوں جو میں شیر سناؤں گا میں سنا ہوں کہتے تمہیں سنا بھائی میں شاید نہیں ہوں ایک مطلب جو ہے کوشش کی تھی میں نے تو رین مشرا بنایا تھا ڈیڑھ مشرا بنایا تھا وہ دھروں سے اگر جھان تو اتنا وہ جرو کیسے اگر جھان کے تو اتنا پوچھ لوں وہ جڑوں کی سے اگر جھان کے تو اتنا پوچھ لوں بیٹھا رہوں کہ چلا جاؤں